سبق ہمارا میں بتاتا چلوں سبق ہمارا ساڑھے سات سے ہوا کرے گا ساڑھے سات سے لے کر سات پچپن تک اور پھر تقریباً آٹھ پچیس یا ساڑھے آٹھ سے لے کر نو بجے تک سبق ہوا کرے گا اور جو ہے آج میں تھوڑا سا مجھے یاد نہیں رہا تھا مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا سبق کا کل سبق نہیں ہوگا کل سبق نہیں ہوگا پرسوں بھی سبق نہیں ہوگا کیونکہ میں نہیں ہوں گا میں نے جانا ہے ایک جگہ حلال آڈٹ کرنے جانا ہے جس کی وجہ سے میں نہیں ہوں گا پھر کل اور پرسوں سبق نہیں ہوگا اس لیے جو ساتھی ان کو بتا دیجیے گا اور پرسوں وہ بھی نہیں ہو سکے گا اجرا بھی نہیں ہو سکے گا بدھ کو کیونکہ okay. بس آپ کے بدھ کے دن ایسے چل رہا ہے کہ دیکھیجیے آپ قاعدہ نمبر دو اگر مظاہرے میں عین یا لام حرف ہلکی ہو آئین کلمہ یا لام کلمہ ہر حروف حلقی میں سے کوئی ہو اور واؤ ساکن علامت مفتوحا اور عین مفتوا کے درمیان واقع ہو واؤ ساکن ہو کس کے درمیان میں واؤ ساکن ہو علامت مفتوح اور عین مفتوا کے درمیان واقع ہو تو واؤ بھی گر جاتا ہے تو واؤ بھی گر جاتا ہے جیسے یہ يحب... وزاؤ اصل میں کیا تھا یو حبو اور یو تھا اصل میں یو حبو اور یوزاو تھا واؤ ساکن ہو ماہ قبل زبر ہو ماہ قبل فتح ہو اور اس کے بعد بھی ساکن ہو جیسے ہم نے کہا تھا کہ وہ ساکن ہو ماہ قبل فتح ہو اور اس کے بعد کثرہ ہو تو یہاں پہ کیا ہے کہ جی ماہ قبل بھی فتح ہے ماں باپ بھی فتح ہے لیکن شرط یہ ہے کہ عین یا لام کلمہ حرف حلقی میں سے ہو ٹھیک ہے پہلے قاعدے میں اور دوسرے قاعدے میں یہ فرق ہے کہ اگر مزارے میں عین یا لام حرف حلقی ہو اور واؤ ساکن علامت مفتوح اور عین مفتوع کے درمیان واقع ہو تو وہ واؤ بھی گر جاتا ہے جیسے یہ و ضو اصل میں کیا تھا یو اور یوزعو تھا تو وہ با یاہاب وہابا یہابو یو نہیں پڑھیں گے وہابا یابو پڑھیں گے اور یسا نہیں یوزعو نہیں پڑھیں گے بلکہ یزاؤ پڑھیں گے یزاؤ پڑھیں گے تو اس میں لام کلمہ حرف حلقی ہے لام کلمہ حرف حلقی ہے تو کہتے ہیں حرف حلقی چھ ہیں حمزہ خا خٰ عین غین اور حا کہ ان کا مجموعہ اخا خی ہے بس اس کو یہ یاد کر لیں اس شیر یاد کریں ہر حرف حلقی حروف حلقی ش... حرف حلقی شش بہت اے نور این وا واہ وین و تو ح... روف ہلکی شش بہت اے نور و غین تو یہ اس میں سے آتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے اندر سے اگر مظاہرے میں عین کلمہ یا لام کلمہ حرف حلقی ہو واؤ ساکن علامت مفت اور مفت ہوا اسی سے واہبہ با وہ با یاہاب <يحبو> اور ہبا تن آتا ہے وہ با یا بو ہبا تن ٹھیک ہے ہبا جو ہے نا ہبا ہم کہتے ہیں ہبا دینا ہبا کرنا کسی کو ہبا کرنا گفٹ دینا تو ہبا وہ اسی سے وہاب اس کا مادہ کیا ہوگا ہبا کا مادہ کیا ہے واؤ ہا اور با اگر لغت کے اندر آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے ہبا کا مادہ کو آپ کہیں چلو جس کا میں ڈھونڈتا ہوں لغت کے اندر ہا با اور ہا ڈھونڈیں گے تو آپ کو کبھی نہیں ملے گا آپ کو نہیں گا اس کا مادہ کیا ہوگا واؤ ہا اور با واؤ ہا اور با ہبا تو اس لیے یہ آ جائے گا تو حروف ہلکی شش بوت اے نور این حمزہ ہا وا وئین و یہ جو ہے اس طرح آئے گا نمبر تین آ گیا جو واؤ ساکن ہو اور مشدد نہ اور پہلے ہر مقصور ہو تو اس واؤ کو یا سے بدل دیں گے جو واؤ جو واؤ ساکن ہو اور مشدد نہ ہو یہ قاعدہ بہت استعمال ہوتا ہے اس لیے آپ تیسرا قاعدہ دیکھیے کہتے ہیں جو واؤ ساکن ہو جو واؤ ساکن ہو اور مشدد نہ ہو ساکن ہو مشدد نہ ہو اور اس سے پہلے حرف مقصور ہو واؤ ساکن ماقبل مقصور ہو تو اس واؤ کو یا سے بدل دیں گے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ واؤ اپنے سے پہلے کیا چاہتا ہے زما چاہتا ہے واؤ اپنے سے پہلے ذمہ چاہتا ہے جب واؤ سے پہلے کچرا <كسرہ> آ گیا تو یا تو یہ کہ وہ سے پہلے زما لگائیں یا وہ خود بدل جائے تو وہ کہتا ہے جی میرے سے پہلے کسرا آ گیا میں خود ساکن ہوں تو آسان کام کیا ہے اس کو تو تبدیل کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ خود ہی تبدیل ہو جائے تو بندہ خود ہی تبدیل ہو جائے تو وہ کیا ہو گیا تو اس نے وہ خود تبدیل ہو گیا تو کیا بن گیا یا بد بن گیا اور یہ آسان طریقہ ہوتا ہے زندگی کے اندر لوگوں کو تبدیل کرنے کی بجائے آدمی خود تبدیل ہو جائے چینج کر ہو جائے ٹھیک ہے تو زندگی چلتی رہتی ہے زندگی چلتی رہتی ہے ہاں دین کے معاملے میں نہیں ہونا چاہیے کہ جی کسی کو دین پہ لاتے لاتے خود دین پہ وہ ہو جائے کہ چلو جی میں دین کو چ... نو... اللہ تعالی بچائے دین کو چھوڑ دوں دین پہ نہ چلوں یہ تو چینج نہیں ہوگا تو میں بھی ایسا ہی بن جاؤں ایسا نہ کرے ایسا نہ کرے لیکن ایسا نہ کرے اور اس طریقے سے تو یہ آ جائے گا تو واؤ ساکن تھا ماں قبل کسرہ تھا جب واؤ ساکن تھا ما قبل کثرا تھا تو واؤ کو یا سے بدل دیا تو کیا ہو گیا واؤ ساکن اور ما قبل کثرہ ہے تو تو اس کو واؤ سے یا سے بدل دیں گے جیسا کہ میزان مفضان تھا میزان مفضان تھا واؤ ساکن تھا ما قبل کسرہ تھا واؤ کو یا سے بدل دیا تو میفزان سے میزان ہو گیا میزان ہوتا ہے نا میزان نسل میں کیا تھا مف وزن وزن سے ہے میزان کے سے ہے وزن سے ترازو ہوتا ہے نا میزان ترازو ہوتا ہے تو وزن ہے نا واؤ اس کا مادہ کیا ہوگا آپ سے کوئی کہے گا جی میزان کا مادہ نکالیں۔ تو آپ ڈھونڈنا شروع کر دیں جی اس کا ڈھونڈنا شروع کریں تو اب وہ کیا کرنا پڑے گا مفعل کے وزن پہ ڈھونڈنا شروع کریں گے مف علون صاحب کہیں گے جی یہ یا ہے زا ہے نون ہے نہیں ملے گا بلکہ واؤ زا اور نون میں ڈھونڈیں گے واؤ زا اور نون میں ڈھونڈیں گے تو کیا بن جائے گا میزان کے اصل میں مفضان تھا اور ای کے اصل میں افقادن تھا اف کادن تھا اف کادن, کادن, کادن تھا واؤ کاف اور دال اوقاد یو کی دو ای سے اوقاد یو کی دو ای قادن سے اوقاد تھا وہ کو تبدیل کیا ساکن تھا ماں قبل کسرا تھا تو واؤ کو یا سے بدل دیا تو کیا بن گیا ای ہو گیا ایکاد ہو گیا تو یہ اس طریقے سے یہ قاعدے یاد کرنے ہیں آپ لوگوں نے یہ قاعدے یاد کرنے ہیں آپ لوگوں نے قاعدہ یاد کرنا ہے آپ نے اور یہ قاعدے بار بار استعمال ہوں گے آپ یہ یاد رکھیے گا یہ قاعدے بڑے استعمال ہونے ہیں آپ کو یہ یاد ہونے چاہیے نمبر چار قاعدہ بھی چلیں اب نہیں بس ٹائم تھوڑا ہے ٹائم تھوڑا ہے تو خیر ہے کوئی نہیں اس میں اب آ جی ایسا وقت تک محموس کا قاعدہ نمبر تین اس میں کیا چکر ہے محموز کا قاعدہ نمبر تین میں محموس کے قاعدہ نمبر تین میں کیا بات ہے کے. مکرون ان پر اپلائے ہو سکتا ہے کس پہ مکرون ان پر کیسے اپلائے ہوگا مکرو कرا कرا سے کرے گا کرا رہا مقرو ٹھیک ہے نا تو کیا آئے گا مفعول ان تو مخرو تو حمزہ متحرک ہے نا مقروع حمزہ متحرک ہے مفعول ان کے وزن پر تو بلکہ لام کلمہ ہے وہ تو لام کلمہ آ جائے گا وہ لام کلمہ ہو جائے گا نا جب لام کلمہ ہو جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا کہ جی جب جیسے کہ مقروع ان اصل میں کرا یا کرا اسے تو اس میں لام کلمہ وہ آ رہا ہے جب لام کلمہ آ رہا ہے تو اب اس کو آپ پڑھیں گے جی مفع ان کے وزن پر تو مقروع ان مقروع ان اور اس کو جو ہے نا وہ اگر ہاں اس میں بھی لگ جائے گا اس میں بھی لگ جائے گا نا حمزہ شرط کیا تھی حمزہ شرطی کہ حمزہ متحرک اور اس سے پہلے ساکیں اور جائز ہے کہ حمزہ کی حرکت کو پہلے حرکت کو دے دیں اور حمزہ کو گرا دیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہے نا اس اسے تو اس کی حرکت کو ماقبل کو دے دیں اور اس کو گرا دیں اس کی حرکت کو گرا دیں گے ٹھیک ہے لیکن میں تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا کہیں کیونکہ بعض صورتوں میں وہ بھی ہوتی ہے اجازت نہیں ہوتی تو اس کو دیکھ لیں سے ایک اور بھی قاعدہ لگتا ہے مقروب ان سے جو ہے نا ولیدا بھی قاعدہ لگ جاتے ہیں اس کے اندر حمزہ کے جو ہے